سامین موقع محض عنوان کے مطابق میں نے آیات کریمہ پڑھی ہے اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور حق پر چلنے کی آپ کو حق سننے اور حق پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے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 جو نیکی کرو وہ اللہ واسطے کرو. کرو پھر دیکھو اللہ کتنا دیتا آآ آآ آآ ہے ایک بزرگ تین دن کے بھوکے تھے بہر آئے تلاش کروں روزی موطی آئے تو دیکھا ایک ریشم کا تھیلا پڑا ہے اٹھایا اس میں موتی لال تھے موتی بہت تھے اٹھایا ہار تھا جو قیمتی لال اور موتیوں کا جڑا ہوا تھا لاکھ روپے کا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 غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے ٹائم نہیں ہے میں آپ کو غیرت کی مثال دیتا اب میں کو یہ ہمارے بریلی علما ہے یہ کہتے ہیں ہم سے بھی اختلاف ہے ایمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک نے مو علیہ السلام کو فرمایا اے مو علیہ السلام ت نے میرے لیے کیا کیا یا اللہ پاک میرا نمازیں پڑھیں روزے رکھی میں نے تیرے احکام مانے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 اور آخرت اسے ملتی ہے دنیا اسے ملتی ہے جو چھوڑ دیتا ہے اور آخرت اسے ملتی ہے جو طلب کرتا ہے چھوڑنے اور طلب کرنے کا حضرت راستے میں مجھے دینا اور راستے میں کیا ایک روٹی کھا گیا اب حضرت سلام نے فرمایا روٹیاں کہیں دیا فرمایا میں نے تین دن تھی تو دو دو دے رہا ہے اب رسول خدا کو نوز بلّہ رہا ہے بھائی مان کہ دو تو آپ خاموش ہو گئے آگے گئے تین سونے کی پڑی تھی آپ نے فرمایا بانٹ لو ہاں بانٹ لو فرمایا ایک تیری ایک میری اور ایک خشک جس نے تین روٹیاں تیسری روٹی کھائی کہتا ہے یہ رسول خدا تیسری روٹی تو میں نے مان سے کھائی ہے میں نے آپ کو جھوٹ بول دیا یہ ہے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 بشرمنافقی محبوب منافقوں کو میرے دردناک بشارت دے دو یا اللہ منافق کو منافق وہ ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں. کیوں اللہ نے فرمایا ان تم سس تم تمہاری برائی تمہاری اچھائی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 درخت کے سائے تلے جو کا دعا منگا رہی ہے کہ تین سو سال کے بچے مر رہے ہیں میری برکت نہیں ہے چالیس پچاس کے لیے پتہ نہیں کیا ہو گیا تو آپ نے فرمایا اس نے کہا وہ تو درخت کے سائے تلے بیٹھ کر گزارے گے مکان کیا بنائیں گے آپ نے فرمایا وہ لوہے کے کوٹ بنائیں گے یہ سرے جو آ رہے ہیں نا یہ لوہے کے کوٹ ہیں اور ہمارے لیے مصیبت بن رہے ہیں یہ کچے مکان جب تک تھے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 کہ مسلمان ہماری عورتوں کو لونڈیاں بناتے تھے تو مسلمان جو جس کو اپنی ماں بہن کی پہچان نہیں جن کو اپنی پہچان وہ ہماری دیا بہنوں کی عزت رکھ رہے ہیں ارے یہی سکول والے یہی تعلیم والے اپنی مائیں بہنوں کی بےتی بھی کرا رہے ہیں اور اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں اور فوج بھی دندنا پھر رہی ہے صحیح ہے غلط ہے عالم کو تو چوکی دار نہیں لگاتے کیا دینی عالم والے ہیں یہی سکول والے ہیں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 پھر وہ چیز بیس روپے کی یوں سمجھ لو پوری قیمت مجھے یاد نہیں ہے دو چار उस पर سے لیتا تھا میں سوال کر دیا کہ اٹھارہ روپئے کی ملتی ہے تو دو روپئے زیادہ کیوں دیتا ہے وہ ہنسے کہ تم بے وقوف ہو یار یہ بات میں نہیں بتاتا یہ راز تم مسلمانوں کو ہم نہیں بتاتے میں لگا رہا آخر اکٹھے تھے یہودی تا پھل پڑا بندہ جو لگ پڑے بتا یہ بات نہ جائے اس نے کہا یار کسی کو نہیں بتاؤں گا میں نے کہا سون تو لوں اس نے کہا تم ہوا مارے دشمن یہ چیز میں اب بیس روپے کی لیتا ہوں لیتا تو میں اپنے دوست سے ہوں نا یہ سولہ کی ملتی ہے تم دشمن ہو ہم تم دو روپے نفع کیوں دیں ہم دشمن کو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 ایمان سے کہو کنجر کو سر نہیں کہہ سکتے میں نے چھوٹے کنجروں کو بڑے کنجر کو سر کہتے سنا چھوٹے چور ڈاکو بدماش سب سر میں آگئے اتنا گندہ عرفات ارے جس کو یہودی سر کہے وہ کی بندے کا بیٹا ہوگا ایمان سے کہو شیطان جس کو کہے سر اللہ نے کافر کو شیطان کہا ہے وَإِذَا خَلَوَ وَا إِلَىٰ شَيَاتِينِهِم کافروں کو اللہ نے شیطان کہا ہے اور یہودی جو ہے یا شیطان کی شکل میں موجود ہے.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 آگے پیچھے ننگے وا نمیس ہوں کدا مین قرآن نے کمیش کا ذکر کیا دونوں دوبر چھپ گئے ایمان سے کہ قرآن ہمارا مشعل رہا ہے نہیں آئے ارے ہمارے رسولوں نے یہ چھوٹے چولے کسی نے پسند کیے کہاں قوم چلی گئی پھر تو مسلمان کہلاتا ہے ایک بزرگ نے کہا مومن جو ہے نکنتیس ہوتا ہے کھنچتا ہے کھنچتا نہیں اگر کھنچتا ہے تو وہ منافع ہے مومن ہائے نہیں ارے یہی مسلمان کھینچ کر لاتے تھے اب تو کھچا جا رہا ہے لباس پتلون بیچ میں یہ الماری ہے الماری وہ ہے شوکیس شوکیس سودا تو بند کر لیتا ہے لیکن سودا باہر سے نظر آتا ہے سوچ لینا جب جب بھائی ٹیڑھی ہے تو بیٹی کو کیا سکھائے گا بہن بھی ایک قد کی سلوار پہنے گی وہ بھی ٹی بنے گی اور خدا کی قسمت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 مسلمانیت کہتے ہیں اخبار میں آئے لڑکی ڈیٹنگ کرتی رہی کھانا پینا چھوٹ کر دیا کمزور ہو گئی اب وہ نام شیر کے بچے ہیں اور ہمارے ڈیٹنگ ہو رہی اب جو لڑکی کمزور ہے وہ لڑکا کیسے پیدا وہ بھی تو کلڑا پیدا کرے گی تو ڈیٹنگ کمزور ہو گئی اس کی شادی ہو گئی بچہ آ گیا پیٹ میں بچہ گرنے لگا فوراً لیڈی کے پاس گیا اس نے کہا یہ تو اتنا کمزور ہے بچہ گننے کے قابل نہیں فوراً اسے طاقت کے ٹیكے لگاؤ یا طاقت كی چیز كھلاؤ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 دوست دارم جا... سا... یارم زیر سایہ ہر یہ بریلوی شہر سے تعلق ہے مجھے کہتے ہیں جی بریوی جماعت کے خلاف میں نے کہا اس جماعت جیسی بتمیز جماعت کہیں نہیں ہے ہم بریلوی نہیں ہیں ہم پہلے مسلمان ہیں مسلمان ہماری نسبت اصولی نسبت پر فروئی نسبت بتا دوں میں نے کہا ایک طرف نورانی صاحب ووٹ لگائے ایک طرف کالمی صاحب ووٹ لگائے کتنے ووٹ ہو گئے دو ہو گئے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 آگے فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ چشمے برآدے کون رہتا ہوں میں اہل محفل کو پرانی داستان کہتا ہوں میں پھر یہ جیل سکول والے کہتے ہیں علامہ جی اقبال بھی تو پڑھا ارے اریمان سے کہو میرا بیٹا میرے خلاف ہو جائے بے وقوف ہر جگہ بے وقوف ہوتا ہے سکولوں سے میرا بیٹا میرے خلاف ہو جائے میں لوگ ان سے پوچھوں کیوں خلاف ہو گیا مجھے بے وقوف نہیں کہیں گے ارے علامہ اقبال تمہارا ہے کسی مولوی کا بیٹا نہیں ہے وہ تمہارا ہے تمہارے خلاف ہے تو ہمیں بتاؤ وہ کیوں تمہارے خلاف کیوں ہے تم بتاؤ ہم سے کیوں سوال کرتے ہو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 ایمان سے کا مسجد میں کنجری ناچے گی مدو و لوخو واستنا فر ہوو ونوں میں نو بہی ون من شرور انفسنا فو سے ناغ من س یادے من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا له ونشهد ان محمدا عبده اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 موقع محض عنوان کے مطابق میں نے آیات کریمہ پڑھی ہے اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق تافت